بسم اللہ الرحمن الرحیم و وسلم علیہ رسولہ کریم چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نا معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لفزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لانت کرتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وحلہ میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا اور اللہ کے جو جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قطال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے بلکہ قطال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں سو کہا جا چکا اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایسے ہی ایک عالم بلائے جائے گا اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کار گزاری ہے وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں سو کہا جا چکا اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا وہ کہے گا کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی ہیں سو کہا جا چکا اس کو بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بد نیتی کے ثمرات ہیں اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہے اس لیے روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شان ہوں اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لیں مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر اور کریم آقا کے لطف اور نگاہ امر آخر ہے اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر فارسی شعر یہ چھ چیزیں عام صلاح کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک ساتویں چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں بعض مشایخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قص بھی خطا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے وعد رزق پر اعتماد کی کمی ہے شرح حیا میں بعض مشائق کا قصہ لکھا ہے اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے مبادہ دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں ہم لوگوں کو ان امور کی حوث کرنا بھی بے محل ہے اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم کم میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراض آنکھ کا روزہ لہو و کی چیزوں سے احتراز اور ایسے ہی باقی اعضا حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے سبحان اک اللہ اشد اللہ الہ اللہ استفر قواتب لیک